و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و احسان و کرم ہے اس امراوتی اس میں آپ پرات کی ریاست ہو رہی ہے اور جو حضرات دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ مسئلہ کی آلاتے تو آمین وقت بہت کافی ہو گیا ہے درخواست ہے کہ جلو شی پڑھے رب محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم لحن وإباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد نما یہ درصیف یاد کرنے اسے پڑھیں میرا تو معمول ہے اسی درسی کو پڑھتا ہوں میرے والد ماجد سرپار محفوظ ریاض الحمد شہزادِ آل حضرت مولانا ابراہیم رضا رضفاں جیلانیہ رحمۃ اللہ نے جاری فرمایا یہ درشیف ہے جب ہمارے والد والد کی وجہ نہیں ہوئی تھی اعلی حضرت امام علیہ سنت اوس و کی کرامت علیہ رسول کی امانت محض سید المسلم شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین پھر حزیز احمد الزر رحمت اللہ علیہ نے یہ درخاط. حضور نبی کریم علیہ سلاۃ السوم کی بارگاہی کرم میں جاری فرمائی کہ میرے دو بیٹے ایک کلام مفتی ہند مولانا مصطفیٰ نوری بریلوی ہے اور دوسرا بڑا بیٹا مولانا حامل رضا خان بریلوی ہے یہ دو میرے بیٹے ہیں لیکن بیٹے سے ایک اور بچہ ہو جائے میرا پوتا ہو جائے ابراہیم رضا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے یہ درخواست کر لی لیکن اعلیٰ حضرت کی درخواست عالی حضرت کی جو دعا قبول ہوئی میں یہ دعا حضرات کے درمیان پھولے پھلے یہ رضا کا چمن تو یہ جو چمن پھولا اور جو ابراہیم رضا پیدا ہوئے ابراہیم رضا سے پانچ لڑکے جسم تاجی سریا میرے اکتر رضا بھائی ہیں اور ایک فقیر دو دو بھائی موجود ہیں تاکہ تین بھائیوں کا انتقال ہو گیا پانچ بچے حضرت رضا سے ہو اس کا کیا ہے؟ لوگ کہتے کہ ہمارے یہاں بھی ایک لڑکا ہونا چاہیے غلام رسول ہونا چاہیے اعلی حضرت کا طریقہ اتنا के اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلو کے آلات پہ چلو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب بالکل پڑھو کیا اردو افل دروشی بولے مقبول ہوتا ہے جو لوگ مقبول ہوتے افل پڑھو مقبول ہے تو آخر میں بھی درستی پڑھو وہ مقبول ہے اور بیچ میں اپنی دعا رکھو تو تمہاری دعا بھی مقبول کا وشیر کون ہے جس سے ہمارے والد کی ولادت ہوئی آپ فرماتے ہیں سباب چلے کے باب پھلے وہ بھول کھلے کے باب پھلے وہ بھولو کلے کے دن ہو بھلے باغ کے چلے سدا میں کھلے رضا کی دمارے لیے تمہارے لیے جو لوگ ایسا موبائل رکھتے ہیں جن کے پاس کر سکتے ہیں یہ ایک وظیفہ بھی ہے طریقہ بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کی جو بھی نعت یاد کر لیتا ہے اس پر بڑا اردو کا کرم ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کو تو بریلی شیخ کو بڑا اعلیٰ حضرت بریلی شیخ پر اردو نبی کریم مدینے والے کا ایسا کرم ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی بات کو یاد کر لے ناک کو یاد کر لے تو حضور اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کا سینہ سبحان اللہ, اللہ کا بڑا فضل ال کرم ہے یہ فیضان ہے اور شان اولیاء کرام کی یہ پروگرام ہے اور یہ آسان حضرت بشیر فادری صاحب کا آسانہ اور اس آسانے کا جو بھی آباد کرتے ہیں اور مدرسہ جامع الباق ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلم پر کرم فرمائے اب وطیفہ جو ہے طریقہ ہے دیکھو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرشتے بھی سن رہے ہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ کا بڑا پیارا علاقہ ہے سنی مسلمان جب مہم کر رہے ہیں تو کی بخشی سن جائے گی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہا اللہ کہا منہ کھلا ہے اللہ اللہ منہ کھلا ہے لب سے لب نہیں ملتا ہے بلکہ منہ کھلا ہے اللہ اللہ تو منہ کھل گیا نہیں بھول گیا لیکن حضور کا نام لیجئے محمد محمد کئی جگہ تھے محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد بول سکیے محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد پکارا کروں میں محمد محمد پکارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ تین بھی نوری مدی نے گلیاں تمہارا کروں میں تمہاری ہی اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں،, کرو میں،, کرو میں محمد محمد, محمد محمد محمد محمد جب اللہ کہا تو منہ کھلا ہے جی है? جی سنوں کا کیا طریقہ ہے جیسے نام آیا محمد کا سنت کا سننس بے شک سنیت کی پہچان ہے ہماری شان ہے سرکار کا کرم ہے جو سنیہ پہچانتا ہے جیسی نام آتا اور ڈھونڈ لیتا ہے کچھ لوگ نیچو سمجھ چمج چی نام اتنا پیارا کرے میں نے اللہ کا نام لیا تو اللہ منہ کھول گیا جب محمد کہ کہ تو چومے نہ چومے لب چومنے لگتے تو پیار کر من کر منا کر پیار کرنے سے لیکن جیسے ہی نام لے گا محمد کرتے اسی لیے حالان کرتے لب پہ آ جاتا ہے جب بھی بھول جایا بت میں ہوتا اپنے لب چو لیا کرے پیار والا ہے نام ہی ایسا پیارا ہے اللہ کا محبوب کا نام ایسا پیارا ہے کہ پیار کر نہ کر وہ پیار ہو ہی جائے گا یہ تو اعلیٰ حضرت کا محبت لوگ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں مدینے سے قریب کرا ہے رسول سے قریب کرا ہے بری کی بات نہیں کی مدینے کی بات کری ہے لوگ جبھی تو کہتے ہیں اس کو محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت تو یہ ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں ہم تو دنیا میں جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں ہولینڈ جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں فرانس جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں مدینہ منورہ میں جاتے ہیں بردار شریف میں جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں عشق محبت اعلیٰ حضرت لیکن یہ بات جو بات کہی جا یہ دل میں محبت मोहब्बत जेल में उतारो नफरत की बात मत करो आपस आप आप में आपस में झिगड़े मत करो कोई किसी में के, के पीछे कुछ बहुत जैसे कबीर के पीछे कोई पति के पीछे कोई झगड़ा कर रहा है कोई झगड़ा कर रहा है कहीं नागपुर में झगड़ा है कहीं पीली है कहीं अमरावती में झुगड़ा सुननी सुननी सब मोहब्बत करे मोहब्बत मोहब्बत حضرت خان اللہ اللہ حضرت اللہ تندیر ہمارے تاجر کے حضرت سب سب کے سبھی مسلمان سارے سلسلے والے سارے علماء اسلام سب جنت میں جائیں گے یہ جھگڑے یہی لہ جائیں گے حسد مت کرو, مت کرو, گروبی مت کرو. سب سنیوں کو پیار کرو. سب, سب, کے ہیں. سب کا احترام کرو سارے مدارس کا آباد کرو سب سنسلمانوں کے کرو تم یہ بھی جانو کہ نانی بھی تو اعلیٰ حضرت کے اولاد ہے اور اعلیٰ حضرت کا خون اس کی بھی رگوں میں بہتا ہے میں تم سے گزارش کرتا ہوں یہ جھگڑوں کی باتیں بالکل بند کر دو کوئی جھگڑا نہیں کرے گا اور یہ جھگڑے جو کر رہے انہیں جھگڑا کرنے دو اور آبام سے دور رہے سب محبت کرے محبت رو محبت رو محبت کرو گے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی آمی آمی جو محبت کرے گا نہیں کرے گا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا محبت جنت میں جائے گی پیار محبت میں جائے گا اور یہ سب جنت میں جائیں گے میں بھی آپ سے انتباہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آیا ہوں پتہ نہیں آگے آؤ نہ آؤں لیکن یہ اللہ فضل الکرم ہے یہاں کے دوست احباب بلا لیتے ہیں شاکر نوری صاحب نے کرم فرمایا وہاں سے بلایا میں حاضر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کی آئندہ کی بات سننے کی ضرورت نہیں کہنا وہ بھی آلہ اولاد ہے جو کہ ہمیں سلام بھی پڑھنا ہے اور محبت کی بات <úsica> کو بھی عام کرنا ہے اس محبت کو عام کرنا ہے مطلب کہ اعلیٰ کو عام کرنا اللہ تعالیٰ اس محفل پاس کو خبر بولیے حضرات ماشاءاللہ یہ جو جامعہ اگائیا بشیریا صوفیہ ان پنات مدرسہ چلاتے ہیں